ان چار آیتوں میں سے ایک تمثیل پہلی دو آیتوں میں ہے اور دوسری تمثیل دوسری دو آیتوں میں ان دونوں کو الگ الگ سمجھنا مناسب ہوگا لہذا میں پہلے پہلی تمثیل کی دو آیتیں پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیل اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسری تمثیل کی دو آیتیں اور ان کی تفصیل مثلهم كمثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا بتر کم بُكْمٌ عُمْيٌ سم لَا يَرْجِعُونَ لخ کی سی ہے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 منافقین کی ایک مثال اللہ تبارک نے عطا فرمائی ہے اور اس سے مراد وہ منافقین ہیں کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود اور اسلام کی حقانیت کے دلائل کو سمجھ لینے کے باوجود منافقت کی راہ پر جمے ہوئے تھے اور انہوں نے اسلام کو دل سے قبول کرنے کے بجائے محض زبانی جمع خرچ کی صورت اختیار کی ہوئی تھی مثال یہ دی جا رہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے اندھیری رات ہے اور اندھیری رات میں فرض کری ہے کہ وہ جنگل میں ہے یا سہرا میں ہے اس نے روشنی پیدا کرنے کے لیے آگ جلائی آگ نے اس کے تمام ماحول کو روشن کر دیا پھر اچانک وہ آگ جو جلائی گئی تھی وہ اللہ تعالی نے بجھا دی اور اس کے نتیجے میں اندھیرے میں لوگ کھڑے رہ گئے منافقین کے اوپر اس مثال کو اس طرح چسپاں کیا گیا ہے کہ آپ جلانے والے ہیں نبی کریم سرورج عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس گمراہی کی گھٹا ٹوب تاریخی میں اسلام کی روشنی پیدا کی آگ جلا کر نور پیدا کیا اور اس نور نے ماحول کو منور بھی کر دیا روشن بھی کر دیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں پہلے کفری ہی کی حکمرانی تھی لیکن نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں اسلام کا نور پھیلنا شروع ہوا اور یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی اکثریت مدینہ منورہ کے باشندوں کے اکثر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گئے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے بڑی گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا تو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نور کو اللہ سبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا تھا آپ نے آگ جلائی روشنی پیدا کی اسلام کی روشنی اور اس نے ماحول کو منور بھی کر دیا ماحول کو روشن بھی کر دیا تو اس کا تقاضہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے یہ لوگ یعنی یہودی یہ بھی اس نور سے فائدہ اٹھاتے اور اس نور سے اکتساب کرتے ہوئے خود کو بھی روشن کرتے لیکن چونکہ انہوں نے ہر دھرمی اور حسد کا اور زد اور اناد کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تبارک وطار نے وہ روشنی جو سارے مدینہ کو منور کر رہی تھی وہ ان سے چھین لی اور اس کے چھیننے کے نتیجے میں یہ تاریخیوں میں کھڑے رہ گئے ایسے رہ گئے جیسے کہ انسان آگ جلانے کے بعد روشنی میں آنے کے بعد پھر ایک دم سے وہ اندھیرے میں چلا جائے ایک تو اندھیرا وہ ہوتا ہے کہ جو شروع سے انسان جس کا سامنا کر رہا ہو تو رستا رفتہ اس کی آنکھیں اس اندھیرے کی آدھی ہو جاتی ہے اور اندھیرے کی آدھی ہونے کی وجہ سے اس اندھیرے کے باوجود کچھ نہ کچھ وہ دیکھ سکتا ہے سجائی دے جاتا ہے ٹول لیتا ہے لیکن ایک اندھیرا وہ ہے جو روشنی کے چمکنے کے بعد ماحول کو منور کرنے کے بعد اچانک روشنی چلی جائے تو اس وقت جو اندھیرا پیدا ہوتا ہے اس میں وہ زیادہ شدید ہوتا ہے اس میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے وہ شدید زیادہ ہوتا ہے اس میں آدمی کسی کام کے قابل نہیں رہتا اس لیے نبی کریم سر صلاحیم کے جلائے ہوئے نور کو جب ان سے سلب کر لیا گیا تو فرمایا ترقم فی ظلمات اللہ ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے کہ جو دیکھ نہیں پاس کچھ کھجائی نہیں دیتا چنانچہ ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ سمم بکمن عمیل یہ اب بہرے ہیں یہ گونگے ہیں یہ اندھے ہیں اور ان کو اب واپس نہیں آنا یہ واپس نہیں آ پائیں گے بہرے ہیں اس لیے کہا کہ جو حق کی بات ہے اس کو یہ لوگ سنتے ہی نہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تو ایسے ہیں جیسے بہرے جیسے بہرے آدمی کو اگر کوئی بات سنائی جائے وہ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اسی طرح ان کو حق کی جو دعوت دی جا رہی ہے اسے یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے تو کم از کم ان کے کی مثال بہروں کی سی ہے گونگے اس لیے کہا کہ آدمی اگر اس کو بال کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ بات کر کے اپنے لیے فائدے کے راستے تلاش کرتا ہے اس کے ذریعے اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرتا ہے لیکن یہ لوگ جو دل کی بات ہے اس کو تو ظاہر کرتے نہیں دل میں تو نفاق چھپا ہوا ہے دل میں تو کمر چھپا ہوا ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے تو حقیقت میں یہ گونگے جیسے ہیں کہ جیسے وہ اپنے دل کی بات نہیں ظاہر کر سکتا اسی طرح یہ بھی اپنے دل کی بات ظاہر نہیں کر سکتے اور اندھے اس لیے ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل واضح طور پر منور کر دیے ہیں پیش کر دیے ہیں اور ان کو ان کا جملہ یقین بھی ہے جیسے کہ قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا کہ یارفون ہوں کما یارفون اب یا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحث نبی اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچان سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے واضح ہیں اس کے باوجود یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو ایسا ہی جیسے کہ کوئی اندھا ہو کہ وہ چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ خریداری نہیں آتا بہم لا جڑ لہذا وہ واپس نہیں آئیں گے واپس نہ آنے کا معنی یہ ہے کہ جب انہوں نے لفاق کا رویہ اختیار کر لیا اپنے حسد کی وجہ سے ضد کی وجہ سے انعد کی وجہ سے تو اب اللہ تبارکار نے بھی ان کے دلوں پر موہر لگا دی جیسے کہ پیچھے گزرا تو اب وہ واپس نہیں آئیں گے بلکہ اپنے اسی نفاق میں اور گمراہی میں مبتلا رہیں گے یہ پہلی مثال تھی آگے کی دوسری آیت میں دوسری قسم کے منافقین کی مثال ہے فرمایا باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أو كَ سَيِّبِم منِنَ السماءِ فيِيهِ القُلمات وَادُ وَب يجعلُونَ أصَابِعهُم فيِي آزَانه منن الصوائِقِ حَذَرَ المَووط واللهُ محلثُم بالِكافِرين يكذُ البَْرقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُ كلما أو لَم متَ فيهِ بإِذاَا أأَظْلَم عليههم قام یا پھر ان اللّٰہَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ <قدیرًا> <تصفيق> کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برس سی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی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 تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا بے شک اللہ ہر چیز پر قدر سکتا ہے یہ ایک منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال ہے پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو زبان سے اسلام تو لے آیا تھا لیکن دل سے قبول کرنے کے سلسلے میں تجدب کا شکار تھا جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے تو اس کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر مشقت والا کام سمجھ کر رک جاتے یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشویج دی گئی ہے اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے یعنی قرآن کریم میں جو کفر و شرق کی مذمت فرمائی گئی ہے اسے اندھیریوں سے یعنی اسلام میں بارش ہے ایک بارش ہے رحمت کی بارش ہے لیکن اس میں بیان ہے گمراہیوں کا کفر و شرک کا وہ کفر و شرک جو ہے وہ اندھیریہ ہیں اور اس کفر و شرک پر اللہ تبارک مطالعہ نے جو عذاب کی دھمکیاں دی ہیں کہ اگر تم کفر و شرک کا انتخاب کرو گے تو تمہیں جہنم کا عذاب ہوگا انہیں بادل کی گرج سے تجویز دی گئی ہے اور قرآن کریم میں جو حق کے دلائل ہیں اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجلی سے تک دی ہے تو فرمایا کہ یہ ایسی بارش ہے جس میں اندھیریاں بھی ہیں گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے اندھیریوں سے مراد کفر و شرک کا بیان اور گرج سے مراد کفر و شرک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں جہنم کی دھمکیاں دی ہیں وہ گرج اور چمک سے مراد وہ دلائل ہیں جو اسلام کی حقانیت پر ظاہر کرتے ہیں تو یہ بارش ایسی ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں گھیریاں بھی گرج بھی اور چمک بھی اب جب ان کے سامنے جہنم کی وعیدیں آتی ہیں یعنی کہا جاتا ہے کہ کبر و شیر کے نتیجے میں انہیں جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے انگلیاں اپنے کاروں میں دے لیتے ہیں یعنی ان دھمکیوں کے نتیجے میں ان کو جب یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنے کبر کی وجہ سے ان دھمکیوں کا مستاق بنیں گے اور جہنم کے عذاب کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا تو بجائے اس کے کہ ان دھمکیوں سے مرعوب ہو کر اور ان دھمکیوں کا اثر لے کر وہ حق کو قبول کرتے وہ اور اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں کہ بھائی سنائی نہ دے تو اچھا ہے یہ اسی امک کی طرح ہے کہ جس کے سامنے کڑکے کی آواز آ رہی ہے بجلیوں کی آواز آ رہی ہے بجلی گرنے کا اندیشہ ہے لیکن وہ اپنے کانوں میں انگلی دے کر اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے کہ گویا آواز آ ہی نہیں رہی تو وہ اپنے کانوں میں موت کے خوف سے انگلیاں دے لیتے ہیں تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں جہنم کی وعیدیں بیان کی جاتی ہیں تو بجائے اس کے ان کا اثر لیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں دے کر اس سے کان بند کر لیں تو اس سے محفوظ ہو جائیں حالانکہ اس سے بڑی حواقت کوئی نہیں ہوتی تو چناج بار تعالیٰ فرماتے اللہ نے ان کو کافیوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے گھیرے میں لے رکھا ہے کیا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کانوں میں انگلی دے کر بچ گئے اس آراب سے بچ گئے جیسے کوئی شخص سامنے سے کسی حملہ کو دیکھ کر آنکھ بند کر لے اور یہ سمجھے کہ میں حملہ سے بچ گیا حقیقت میں وہ بچتا نہیں وہ اس کی ہے تو یہ لوگ جو کانوں میں انگلیاں دے کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں یہ حماقت کی بات ہے اللہ نے تو ان کو گہرے میں رکھا ہے یا کانوں میں انگلیاں دیں یا آنکھیں بند یا کچھ بھی کریں اللہ تبارک بتایا ان کو عذاب میں گھیر لے گا جب ان کے عذاب کا وقت آئے گا تو یہ عذاب میں مبتلا ہو کر رہیں گے اور آگے پھر فرمایا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی یعنی جب حق کے دلائل ان کے سامنے آتے ہیں تو ایک سے دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے دل چاہتا ہے جب اس کو قبول کر لیں بات تو بالکل ٹھیک کہی جا رہی ہے دلائل بڑے معقول ہیں لہذا ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں لیکن جب چنانچہ جب بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے یعنی تھوڑے سے دلائل ان کے سامنے سامنے آتے ہیں اور اس کو دل بھی قبول کرنے لگتا ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں یعنی اس وقت ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اسلام تو ہم زبان سے تو لے ہی آئے ہیں دل سے بھی مان لیں اس کو اور اس کے تمام آ پر عمل کریں لیکن جب ان کے خواہشات اور ان کے جذبات جذبات نفس اور ان کے مفادات ان کے سامنے آتے ہیں اور یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم نے یہ قبول کر لیا اسلام کو صحیح معنی میں قبول کر لیا تو ہمارے سردار ہم سے ناراض ہو جائیں گے جو لوگ ہمارے سامنے ہمیں فائدے پہنچایا کرتے ہیں ان کے فائدوں سے ہم محروم ہو جائیں گے دنیا میں فوائد سے محروم ہو جائیں گے اور اس بات کا بھی خیال رکھتا تھا کہ ان کے دماغ میں یہ بات بھی کبھی کبھی آیا کرتی تھی کہ شاید جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کچھ دنوں کے اندر خود بخود معذ اللہ اپنی موت آپ مر جائے اور دوسرے لوگ غالب آ جائیں تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا تو اس قسم کے جو خیالات اور اندیشے ان کے دل میں آتے ہیں تو اس کو لتا ہے سا تعبیر فرمایا ہے کہ وہ اضاف علیہ کام جب ان کے خواہشات کے نتیجے میں وہ بجلی اندھیرا کر دیتی ہے ان کے اوپر یعنی بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کھڑے رہ جاتے ہیں یعنی آگے اسلام کی طرف بڑھنے سے رک جاتے ہیں بولے اشا اللہ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں دونوں کو چھین لیتا دونوں کو ختم کر دیتا لیکن اللہ تبارک و نے ان کو آنکھیں بھی دے رکھی ہے کان بھی دے رکھے ہیں کہ اگر ابھی ان کے اندر ذرا صلاحیت ہے سننے اور سمجھنے کی تو وہ سن اور سمجھ لیں ان اللہ آلک الکھ ان قدیم بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے اور جب تک کہ یہ لوگ ہر دھرمی اور زد اور اناد اور حسن کی آگ میں جل کر بالکل ہی معنیدانہ روش اختیار نہیں کر لیتے اور اپنے اوپر ہدایت کے راستے خود بند نہیں کر لیتے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں اور ان کے بسارت کو ضائع نہیں کیا ہے ابھی بھی ان کے اندر یہ بات موجود ہے اور ابھی ان کے لئے موقع ہے کہ وہ حق بات کو قبول کر کے اپنے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کر